بسم اللہ کے نام سے شروع جنہا ہے مہربان الحمد اللہ پی پلحمد اللہ الحکیم الخبیر سب من في الأرض <سؤال�> وما, منها وما, ينزل من وما فيها وهو رحیم سب خوبی اللہ کو کہ اسی کمال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ جو زمین میں اور آخرت میں اسی کی تعریف کی ہے اور وہی ہے حکمت والا خبردار جانتا ہے جو کو زمین میں جاتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہی ہے مہربان بخشنے والا وہ تین تماری مل گئی وَعِنْدُهُ مِثَالُ الذَّرَّةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا